الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إله من الدين أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى, رأى مرأة مقتولة في بعض مغازيه ان کرا قتل نسا وسلیان متحق ملک یقیناً اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو اپنے اندر رحم و کرم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رکھتا ہے دنیا کے کسی مذہب میں کمزوروں کے لیے رحم و کرم کے جذبات دیکھنے کو نہیں ملیں گے میدان جنگ میں بھی جہاد میں بھی اسلام نے کمزوروں پر ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا اور ان کمزوروں میں عورت بھی ہے جیسا کہ حدیث سے پتا چل رہا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزبے میں ایک قتل کی ہوئی عورت کو دیکھا تو آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل کو ناپسند فرمایا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ آج دیکھ لیں دنیا کے منظر نامے پر نظر ڈالیں کہ کس طرح سے مسلمان بچوں کو عورتوں کو ضعیفوں کو کمزوروں کو کس طرح سے آلاترب و ضرب کے آلات حرب و ضرب سے لائس فوجی ان کمزور ناتواں شناخت کو اپنی بربریت اور ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں آج کے منظر نامے میں یہی ساری چیزیں آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گی معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اگر کافروں سے جہاد و قتال بھی ہو تو اس میں عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا اسی طرح سے اسی طرح سے جو کمزور ہوں بیمار ہوں مریض ہوں ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا ان کو چھوڑ دیا جائے گا وعن سمرت رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتلو شیو خلم مشرقین ابو روا باود الترمذی شلبان رحمہ اللہ فکر میں دی ثمرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرقین کے جو تجربہ کار بوڑھے ہیں ان کو قتل کر دو اور جو بچے ہیں نابالغ ان کو چھوڑ دو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن دوسری حدیثوں سے پتا چلتا ہے جیسا کہ ابھی پچھلی حدیث گزری کے بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور ان کے قتل کو ناپسند فرمایا اسی طرح سے وہ بوڑھے بھی چھوڑ دیے جائیں گے جو بوڑھے جنگ کے ماہرین میں سے نہیں ہیں تجربہ کار جو ہے ماہرین میں سے نہیں ہیں عام بوڑھے ہیں تو وہ اگر لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا ع تعالحم تباغ وباہ بخاری اخراج ابوداود یہاں پر یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور, اور ایک لمبی حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بدر کے دن سب سے پہلے مبارزت کی جنگ لڑی مبارزت کی جنگ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے پچھلے زمانے میں فوجیں آمنے سامنے ہو جاتی تھیں تو جنگ کی شروعات دونوں طرف سے بہادر لوگوں کے مقابلے سے ہوتی تھی اور بسا اوقات اسی پر جنگ کا انحصار ہوتا تھا فتح کا دار و مدار ہوتا تھا مقابلے کی دعوت دینا مبارزت کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں مقابلے کی دعوت دینا چنانچے بدر کے دن عام جنگ کے بعد سے پہلے کافروں کی طرف سے تین اشخاص آئے ولید ولید بن اتبا شیبہ ابن ربیعہ اور اتبا ابن ربیعہ یہ لوگ باہر آئے اور دعوتیں جنگ دی دعوتیں مقابلہ دیا اور کہا کہ ہے کوئی جو ہمارے مقابلے کے لیے نکلے تو انصاری صحابہ میں سے تین لوگ نکلے تو اللہ کے رسوم تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو ہمارے خاندان کے لوگ چاہیے ہم ان سے یہ ناتوا لوگ ہیں یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی عبیدہ ابن حارف رضی اللہ تعالی عنہ تین صحابہ گئے مقابلے کے لیے گئے اور تینوں نے اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیا البتہ حضرت اقبا یہ حارف عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا ران پہ جس کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عبیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مد مقابل جو اطبا ابن ربیعہ تھا اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اس طرح سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور یہ کہہ لیجئے کہ مسلمان پہلی پہلے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی پھر اس کے بعد میدان میدان جنگ میں بہت سارا سب کچھ ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ دشمنوں سے اس طرح سے اگر وہ مقابلے کی دعوت دیتے ہیں یا مسلمان مقابلے کی دعوت دیتے ہیں تو جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اس طرح سے نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہ چیز جائز ہے اور درست ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور امام ابو داود رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تفصیلاً ذکر کیا ہے اپنی سنن کے اندر وان ابیو برادی اللہ تعالیقالما نزلہ تحادل آئے معشر معلور یعنی قول تعالیٰ ابوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ولا تلقی کم القنی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یہ آیت ہم انصار کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی یہ قول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں نے اس وقت فرمایا جب ایک شخص نے رومیوں کے صف میں گھس کر کے حملہ کر دیا اور حملہ کر کے واپس آیا دوبارہ جانے لگا تو لوگوں نے شور مچایا کہ یہ اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو دشمن پر حملہ کرنا دشمن کی، دشمن کی صفوں میں گھس جانا اور اس کے لیے مسلمانوں کے لیے راستہ ہموار کرنا یہ، یہی تو مطلوب ہے یہ مطلوب نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہو تو گھر بیٹھے رہنا دشمن کے مقابلے میں نہ آنا اور جو ہےش پرستی میں مبتلا رہنا اور جو ہے اپنے اپنے اندر ہمت اور زراعت نہ پیدا کرنا یہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ہلاکت میں ڈالنا ہے ورنہ دشمن کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس سے تو زندگی ملتی ہے اس سے تو عزت اور سرخروئی ملتی ہے تو اب وہ یو انصاری رضی اللہ تعالی انہوں نے ان پر یہ انکار کیا اور اس آیت کا صحیح مفہوم ان کے سامنے پیش کیا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال حرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک قبیلہ بنی نظیر کے نخلستان کو کھجور کے باغوں کو جلایا اور کاٹا بھی یہ متفق علیہ روایت ہے عام حالات میں عام حالات میں فصلوں کو اسی طرح سے باغات کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ بغیر ان فصلوں کو تباہ کیے ہوئے اور ان فصلوں کو جلائے ہوئے اور کھیتوں کو اور اسی طرح سے باغات کو تباہ و برباد کیے ہوئے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں راستے میں فتح و کے راستے میں یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں تو پھر ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے وہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ صاحب اکرام نے پوچھا کہ اگر جو ہے شب خون مارنے میں رات میں دشمن پر حملہ کرنے کی وجہ سے اگر بچے اور عورتیں راستے میں یا آڑے آ جائیں حائل ہو جائیں اور ان کو قتل کر دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا تھا کہ ہم بن ہم کہ وہ انہیں میں سے ہم من المشرکین اسی طرح سے باغات وغیرہ کے بارے میں یہ شریعت کا عام حکم ہے کہ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بھی جلایا اور کاٹا جا سکتا اور تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ والعبادۃ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغلو فإن الغلول نارٌ وعارٌ على أصحابه في الدنيا والآخرہ اواہ الابام احمد النسع الحدیف الحسن وباد سوامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت نہ کرو کیونکہ خیانت یہ جہنم میں داخل ہونے کا باعث بنتی ہے اور خیانت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں آر کا اور بدنامی کا باعث ہوتی ہے تو خیانت اشارہ اس بات کی طرف ہے چونکہ احادیث جنگ سے متعلق چل رہی ہیں اور مال غنیمت کی حدیثیں آنے والی ہیں تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مال غنیمت میدان جنگ میں اگر لڑائی ہو رہی ہو اور دشمن پسپائی اختیار کر چکا ہو اور اس کا مال غنیمت ہاتھ لگ رہا ہو تو ان میں سے کسی بھی چیز کو اپنے لیے خاموشی سے چھپا لینا اور <تصف> اپنے لیے اس کے استعمال کے لیے رکھ لینا یہ خیالت ہے اور یہ خیالت جہنم میں داخل ہونے کا اور اسی طرح سے دنیا میں اور آخرت میں جو ہے مدمت کا اور بدنامی کا اور آر کا باعث بنے گی جیسا کہ وہ مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک شخص بڑی کسی جنگ میں کسی غزے میں ایک شخص بڑی جابازی اور بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا اور بڑی جاوازی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا ہاں تو صحابہ اکرام نے اسے دیکھ کر کے اش اش کیا اور کہا کہ یہ تو جنتی آدمی ہے کیونکہ یہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہوگا تو ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جو ظاہری طور پر بڑی بڑا مردانہ وار جو ہے جہاد کر رہا ہے مقابلہ کر رہا ہے دشمنوں سے اس کے بارے میں ایسا کیوں فرما رہے ہیں چنانچہ وہ صحابی پیچھے لگ گئے اور آخر میں اس کو دیکھا یہ حدیث گزر چکی ہے آخر میں اس کو دیکھا کہ اس کے جسم پر بہت سارے زخمیں لگے اور زخموں کی تاب نہ نہ لا کر کے برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے اپنی تلوار کی نوک کو اپنے جگر پر رکھا دل پر رکھا اور پھر اسی تلوار پر وہ سوار ہو گیا یعنی چڑھ لیا اسی پر اور اس طرح سے تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی اور وہ مر گیا وہ شخص وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور واقعہ بیان فرماتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس کے سر پر جو عمامہ تھا وہ مال غنیمت کا چرایا ہوا عمامہ تھا تو دیکھ دیکھنے میں تو اس کا عمل بڑا اچھا لگ رہا تھا لیکن اس خیانت کی وجہ سے اللہ کے رسیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کو جہنم کے کی دھمکی دی یا جہنم کی وائز سنائی اس لیے خیالت ہر جگہ ہر معاملے میں امانت میں خیانت ہو اور اسی طرح سے علمی خیانت ہو یہ سب ساری چیزیں قابل مذمت ہیں تعہٰ انہوں ان بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم کو قاتل کو مرحمت فرمایا اور قاتل کے لیے فیصلہ دیا یعنی سلب اس بال کو کہتے ہیں جو شخص سے کسی قاتل کو کسی کو قتل کر دے میدان جہاد میں کسی کافر کو قتل کر دے میدان جہاد میں تو جو اس کے پاس مال موجود ہوگا اسی مال کو سلب کہا جاتا ہے سواری چھوڑ کر کے گھوڑے کو چھوڑ کر کے کیونکہ گھوڑا جو ہے عام مال غنیمت میں شمار ہوگا لیکن اس کے جسم پر جو ہوگا اس کے جسم پر جو ہوگا جیسے خود ہے سر میں لگانے والی جو ٹوپی ہے لوہے کی اسی طرح سے زرہ ہے جو کپڑا پہنا وہ کیا کہتے ہیں زرا پہنی جاتی ہے لوہے کا جو لباس ہوتا ہے زنجیروں سے بنا ہوا اسی طرح سے اس کی جو تلوار ہے اسی طرح سے پاؤں میں اگر کوئی چیز پہن رکھا ہے تو یہ سب ساری چیزیں سلب میں آتی ہیں گھوڑے کو چھوڑ کر کے تو یہ اس شخص کو دے دیا جائے گا ہاں جو جس شخص نے اس کو قتل کیا یہ اس کا حق ہے باقی اور مال غنیمت میں عام مجاہدین کے درمیان برابر برابر تقسیم کی جائے گی لیکن وہ صلب جو ہے قاتل کا حق ہوگا جیسا کہ اور حدیثیں آگے آ رہی ہیں یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر ہے اور اس کی اصلیں حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی اصلیں صحیح مسلم میں ہیں وہاں عوف نبی اللہ تعالیٰ عنہ فی قصت قتل ابو جہل ابی جہل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما قال لا قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله فقضى بسلبه لمعاذ بن عمر, عمر بن الجموح متفق عليه عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میدان بدر کا ایک نقشہ پیشتے ہیں اور ان دو نوجوان انصاری صحابہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ دونوں نوجوان حضرت عبدالرحمان ابن عوف کے دائے آئے تھے انہوں نے کہا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے ابو جہل کون ہے ہاں تو ابو جا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ نوجوان اور اس امت کے فرعون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اتنا بہادر اور شہسوار شخصے کو جو ہے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی انہما نے ان دونوں سے پوچھا جیسا کہ میں نے پڑھا ہے بہت زیادہ اس کی تحقیق نہیں کی لیکن واقعہ اسی طرح سے ہے ان دونوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے چچا جان کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے چنانچہ جب ابو جہل نظر آیا سامنے گھوڑے پر سوار تھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو وہ ابو جہل ہے تو یہ دونوں بالکل باز کی طرح سے یا شیر کی طرح سے اس پر جو ہے چھپٹ پڑے اپنی تلوار کے ساتھ دونوں تلوار لے کر کے یہاں تک کے اس کو چھوڑا نہیں اور اس کو قتل کر دیا مار کر گرا دیا نیچے گر گیا پھر یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دوڑ کر کے اور بتایا کہ ہاں میں نے ابو جہل کا کام ہم نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں آئے ہو تم دونوں میں سے کس نے قتل کیا ہے تو اور پھر پوچھا کہ کیا تم نے اپنے اپنی تلوار کو پوسٹ ڈالا کہ تلوار پر ابھی بھی اس ملغون کا خون ٹپک رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے پوچھا نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں تلوار میں دونوں کی تلوار میں دیکھا پھر فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے پھر جو اس کا سلب تھا اس کا جو سامان تھا اس کو معاذ ابن امر ابن جموہ کو دے دیا دو تھے معاد اور معود معد ابن افرا اور مواد ابن امر بن جموح دو صحابی نوجوان صحابی تھے لیکن جو اس کا سلب تھا ابو جہل کا اسے معاذ ابن امر بن جموہ کو دیا کیوں دیا وجہ اس کے دینے کی یہ ہوئی کہ جس وقت ان دونوں نے آ کر کے بتایا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کر لی تھی پھر ابھی چونکہ جنگ جاری تھی رضی اللہ تعالی عنہ پھر میدان جنگ میں کود پڑے اور اسی میں وہ شہید ہو گئے اسی میں وہ شہید ہو گئے باقی جب میدان کارزار ختم ہوا جنگ ختم ہوئی تو جب ابو جہل کا مال دینے کی باری آئی تو کس کو دیا ہاں نے آمربی جبہ کو دیا اور ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں صحابیوں نے تو اس کو گھوڑے سے مار گرایا تھا اور اس کو زخمی کر دیا تھا اور ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ مر گیا ہے لیکن زخمی ہونے کے باوجود بھی اس کی سانس چل رہی تھی تو جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اور دیگر لوگوں کو ابو جہل کے بارے میں پتہ لگانے کے بارے میں پوچھا کہ دیکھو کہاں ہے ابو جہل زندہ ہے کہ مر چکا ہے تو ابو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا ابو جہل کو کہ اس کی سانس چل رہی ہے تو اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اپنی تلوار سے اس کا سر جدا کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا سر لا کر کے پیش کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اسی موقع سے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے اتنا چادر اور متکبر شخص شخص تھا اس کو دو بلکہ کہہ لیجیے تین کمزور لوگوں نے قتل کیا دو کمزور نوجوانوں نے اس کو زخمی کیا اور سمجھتے کہ وہ فوت ہو گیا مر گیا ہاں لیکن اب عبد اللہ بن مسود ردی اللہ تعالیٰ نے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پر سلط کیا اور آخری وقت میں گردن عبد اللہ بن مسود ردی اللہ تعالیٰ نے ہلکے پتلے پتلے دبلے صحابی تھے پتلی پتلی پن والے لیکن ہاں حکمت و علم کی علم و حکمت کی کہ وہ سمندر تھے تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معازب بن, بن جبوہ کو سلب دیا یعنی اس کا مسامان اطا فرمایا داود فلم راسیل اور جانفقت وسلم القیلی ودیف نبی اللہ تعالی یہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں نہیں کیا مقبول یہ تابعی ہیں 113 میں غالباً ان کی وفات ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف پر منجنیق نصب کیا اور مقبول تابعی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کی جب روایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ حدیث کیا ہوگی مرسل روایت ہوگی متصل روایت نہیں ہوگی کیونکہ تابعی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ملتا ہے تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا بلکہ صاحب کرام کا زمانہ پایا تو ان کا یہ کہنا جو ہے درست نہیں ہے بلکہ حدیث جو ہے ضعیف ہے اور منجنیق منجنیق اس زمانے میں پرانے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عہد میں اس جو ہے جنگی آلے اور مشین کو کہتے تھے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اس میں بڑے بڑے پتھر ڈال کر کے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ کسی طرح سے گھمایا جاتا تھا اور قلعوں کی دیواروں کو توڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا کہ دشمن اگر دیوار کے اندر قلعے کے اندر محصور ہے اور قلعے کو فتح نہیں کیا جا سکتا ہے تو منجنی کا استعمال ہوتا تھا تو بڑے بڑے پتھر اس میں ڈال کر کے زوردار جو ہے اس کو چلایا جاتا تھا اور پھر جو ہے وہ پتھر تیزی سے جا کر کے لگتا تھا تو وہ دیوار ٹوٹتی تھی آج اس کے مقابلے میں کیا ہے یہ توپ وغیرہ ہے توپ اور ٹینک وغیرہ ہے اسی کا اسی پرانے زمانے میں ترقی کرتے کرتے جس میں جو ہے گولے بارود وغیرہ رکھے جاتے ہیں اور بمباری کی جاتی ہے اس طرح سے تو اس کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تاہم یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہر طرح کی تیاری اور ہر طرح کا اسلحہ اور ہر طرح کا ساز و سامان تیار کرنا یہ جائز اور درست ہے ہر زمانے میں اور ہر زمانے کے لیے اور یاد رہے کہ ایک مسلمان اگر یہ سب ساری چیزیں تیار کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا دین بلندو اللہ کا کلمہ بلند ہو اور یہی مقصد ہونا چاہیے اور اسی مقصد کے تحت یہ سب کام کرنا چاہیے وانا انس النبي الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه و على راسه المغتر فلما نزعه فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن اخطلين او ابن خطل متعلقم باستار الكعبه فقال اقتلوه متفق عليه انس رضی اللہ تعالی عہرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ کے سر پر لوہے کی ٹوپی تھی جسے مغفر کہتے ہیں جس کو خود کہا جاتا ہے لیکن جب آپ نے مکہ فتح ہو گیا اور آپ نے اس ٹوپی کو لوہے کی ٹوپی کو خود کو سر سے اتارا تو ایک آدمی آیا اور اس نے خبر دی کہ ابن خطل خانہ کعبہ کی کہ غلاف سے اور پردے سے چمٹا ہوا ہے لٹکا ہوا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھپا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو چونکہ ابن خطل وہ آدمی تھا جو پہلے اسلام لایا پھر اسلام لانے کے بعد جو مرتد ہو گیا اور کسی کو اس نے جو ہے اپنے مسلمان خادم کو قتل بھی کیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو لونڈیا اس کے پاس تھی ایک مسلمان ہو گئی تھی اس کو بھی قتل کیا تھا اسی وجہ سے چونکہ جنگی مجرم تھا وہ ہاں مجرم تھا اور مرتد بھی ہو گیا تھا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بھی اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تھوڑے وقت کے لیے میرے لیے رخصت دی گئی ہے کہ میں حرم میں کسی کو قتل کر سکتا ہوں باقی اس کے بعد قیامت تک اس کی حرمت جو ہے باقی رہے گی اس کی حرمت لوٹ آئے گی کسی کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ حرم پاک کے اندر کسی کو کسی کا خون بہائے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فتح مکہ کے موقع پر عام معافی دی تھی کئی انداز سے کئی انداز سے کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے جو شخص ابو سفیان کبھی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو وہ بھی امان میں ہے جو شخص جو ہے اپنی تلوار نیام میں رکھ لے وہ بھی امان میں ہے اس طرح سے لیکن نو لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جہاں بھی ملے جس حال میں ملے ملے ان کو قتل کر دو ہاں ان میں سے ان نو آدمیوں میں سے بھی چار قتل کیے گئے اور باقی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ابن قتل انہیں میں سے تھا جو قتل کیا گیا اور اسی طرح سے اقبا ابن ابی معاف یہ مجرمین بڑے مجرمین میں سے تھا اسی طرح سے, اسی طرح سے ایک اور شخص تھا جس کو قتل کیا گیا نبر بن حارف نبر بن حارف اقبا ابن ابی معائف اور اسی طرح سے ابن قتل اور کوئی ایک شخص ہے ان لوگوں کو وہاں پر قتل کر دیا گیا باقی ان میں سے اکرما ابن ابی جہل بھی تھے رضی اللہ عنہ بعد میں ان کی بہن نے یا ان کی بیوی نے بہت محنت کی اور کوشش کیا یہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے امان دے کر کہ کو کہا کہ آئیے آپ اسلام قبول کیجیے چنانچہ وہ اسلام قبول کیا انہوں نے اور ان کا اسلام بڑا اچھا رہا یہ اللہ کی توفیق ہے باپ اتنا بڑا مجرم اور بیٹے کو اللہ کو تعالیٰ ہاں نے اسلام کی دولت سے نصیب اسلام کی دولت نصیب فرمائی اسی طرح سے آپ دیکھیں خالد ابن ولید ہاں ولید کا لڑکا یہ ولید بن مغیرہ کیا نام تھا ہاں ان کے یہ بیٹے تھے اس طرح سے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ہاں اسے اسلام نصیب ہوا اور جس کے نصیب میں نہیں تھا نہیں اس کو مل سکا اسلام وان سعید ابن جب رحمہ اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل یوم صبر افرد ابو داود فلم راسل یہ حدیث ضعیف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ تابعی بیان کرتے سعید ابن جبیر یہ تابعی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن تین آدمیوں کو باندھ کر کے قتل کیا تو باندھ کر کے کسی کو قتل کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو میدان جنگ میں یا ویسے بھی باندھ کر کے قتل کیا جا سکتا ہے جیسے حالات ہو مناسبت ہو اس میں اس کی کوئی ممانت نہیں ہے معنی اور اس کا مفہوم صحیح ہے <تصفيق> وانی عمران ابن حسین ندی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا راج من المسلمین برجل من المشقی اخرجہ الرمدی ان مسلم عمران ابن حسین نبی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دو آدمیوں کا فدیہ دیا مشرقین کے ایک آدمی کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کے دو آدمیوں کی طرف سے فدیہ دیا مشرقین کے ایک آدمی کو چھوڑ کر کے یعنی کسی سریعے میں کافروں نے جو ہے دو مسلمانوں کو گرفتار کر لیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک آدمی کو جو مسلمانوں نے گرفتار کیا تھا اس کے ان کے بدلے ایک آدمی کو چھوڑ دیا اس طرح سے اگر جنگ میں کے دوران کافروں سے اور مشکین سے اس طرح کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی اس کی گنجائش ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تمام اما نے کہا ہے سوائے امام ابو حنیف رحمتہ اللہ علیہ کہ ان کا یہ کہنا کہ قتل کر دیا جائے گا اور مسلمان کو کسی طرح سے چھویا جائے گا سخر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلم اخرجہ داود اور فکول یہاں محفق نے اس حدیث کو غیب قرار دیا ہے جب اس کا معنی اور اس کا مسئلہ صحیح ہے حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ سخر بن آئلہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم اسلام لے آئے تو انہوں نے اپنا مال اور اپنا خون محفوظ کر لیا اور یہ صحیح حدیث بھی ہے ہاں فی الدا فالو دال کا آسم و منی دما اہم و ام کہ جب ہاں اُمر تو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لوگوں سے قتال کرتا رہوں جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ لوگ الہ اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں سلاد قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کریں جب وہ لوگ ایسا کر لیں گے تو وہ اپنا مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیں گے اور ان کا حساب اگر کچھ غلطی کرتے ہیں کچھ گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے اوپر ان کا حساب کتاب ہوگا لیکن جو قوم جو لوگ مسلمان ہو جائے پھر ان کی جان کو اور ان کے مال کو امان مل جائے گا اور بعض واقعات جو پیش آئے ہو سکتا ہے گہ حدیث آئے بعض واقعات جو پیش آئے جیسا کہ حضرت و بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک کافر کا پیچھا کر رہے تھے اور جب وہ شخص اس شخص پر یہ غالب آ قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ الہ الا اللہ الا محمد کلمہ پڑھ لیا سامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اشتہاد کیا اور اٹھے ہوئے ہاتھ سے اس, اس کی گردن کو جدا کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمایا کہ اقتل تہ بادام کال إِلَّ اے اسامہ تم نے کیا اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کے ڈر سے اس نے ایسا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشکت کل کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا تو اس لیے اسلام بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اگر کلمہ پڑھ لے تو اس کو قتل کر دیا جائے چنانچہ اگر کچھ لوگ کوئی قوم کوئی علاقہ ہاں وہ لوگ اسلام لے آتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ان کا ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہو جائے گا جبیر ابن مطمئن رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر آج مطین بن عدی زندہ ہوتے مطین بن عدی زندہ ہوتے پھر مجھے ان پلید لوگوں کے بارے میں بات کرتے تو میں ان کو ان کی وجہ سے ان کی خاطر میں ان کو چھوڑ دیتا ہے کیوں ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سے ہی بخاری کی روایت ہے وہ اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف دعوت و تبلیغ کے لیے گئے پھر وہاں سے مایوس ہو کر کے واپس آئے تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر ابن متعم یہ متعم بن عدی سے امان طلب کی تھی امان طلب کی تھی اور ان کی پناہ طلب کی تھی کہ مجھے آپ امان اور اپنی پناہ دیجئے یعنی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا تو وہ تیار ہو گئے تھے اور اپنے خاندان والوں کو اور اپنے بیٹوں کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مکہ کے باہر استقبال کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے اور ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیا ہے اگر کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے گا تو ہم اس کا سرپن جدا سے کر دے جدا کر دیں گے چنانچہ اسی احسان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بدر کے قیدیوں کے بارے, کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آج متعین بن آدی زندہ ہوتے اور ان کے بارے میں سفارش کرتے تو میں ان کو چھوڑ دیتا یعنی میں ان کے احسان کا بدلہ چکا دیتا تو اس طرح سے اگر حالات ہو تو مسلمان کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب اشتحادی اور وقت کی باتیں ہوتی ہیں ہاں اور حکام وقت جو مسئلے سمجھتے ہیں جیسا بھی پیسہ کر سکتے ہیں جیسا کہ بعض ملکوں میں ادھر کے قیدی کسی ملک میں دوسرے ملک کے قیدی ہوتے ہیں اس ملک میں دوسرے ملک کے قیدی ہوتے ہیں تو آپس میں اگر اس طرح سے قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے اور وہ چھوڑ دیے جائیں یا کسی کے سفارش پر چھوڑ دیا جائے تو اس کی اجازت ہے اگر کیا کہتے ہیں یہ مناسب ہو اہل علم سے اس کا فتویٰ لے لیا جائے وعن قال اصبنا يوم اوطاس فانزل من اخرجو مسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ یوم او کو ہمارے حصے میں کچھ ایسی عورتیں لونڈیاں ملی جن کے جو شوہر والی تھی یعنی شوہر والی لونڈیاں ہمارے حصے میں آئی تھیں یعنی ان کے شوہر زندہ تھے اور وہ ہمارے حصے میں لونڈی بنا کر کے پیش کر دی گئیں کیونکہ ہم کو فتح ہوئی اور ہماری وہ قیدی ہو گئی اور تو ہمیں وہ حصے میں مل گئی تقسیم میں تو انہوں نے ان سے اپنی جنسی ضرورت بیوی کی طرح سے جنسی ضرورت پوری کرنے میں حرج محسوس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نسا کی آیت نازل فرمائی کہ بل مقصد اسی طرح سے ہاں تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی یعنی جو کسی کی کسی کے نکاح میں ہو موجود ہو شوہر موجود ہو ان کا ان کی نکاح میں ہو تو وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ تالاب دے پھر وہ جو ہے عزت پوری اس کے بعد کر سکتے ہیں علامہ ملک سے مالکم مگر جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہے یعنی غلام اور لونڈی یہاں پر لونڈی کی طرف اشارہ ہے کہ ان لونڈیوں سے تم اپنی جنسی ضرورت پوری کر سکتے ہو بغیر نکاح کے اور یہ اسلام کی فضیلت ہے یہ اسلام کی برتری اور اسلام کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں کافروں کی ان عورتوں سے جو قیدی بنا کر کے آ جائیں اور مجاہدین کے حصے میں آ جائیں تو ان سے جو ہے بغیر نکاح کے ان سے انسانی ضرورت اور جنسی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے اور یہ اسلام کو اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہ عطا فرمائی ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے لونڈی سے مراد نوکرانی نہیں ہے معاف کیجئے گا بہت سارے لوگ نوکرانی سمجھتے ہیں نوکرانی الگ ہوتی ہے خادمہ الگ ہوتی ہے خدامہ الگ ہوتی ہے ہاں یہ آزاد عورتیں ہوتی ہیں جو کسی کے اپنی غریبی مسکینی فقیری کی وجہ سے نوکری کرتی ہیں تو اس سے مراد وہ نہیں ہے آج کے اس دور میں جو ہے لوڈیوں کا جو ہے وہ سلسلہ تقریباً بلکہ ختم ہو چکا ہے ہاں کچھ علاقے میں کہیں کہیں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کہیں عورتوں کا بازار لگتا ہے عورتیں بیچی خریدی جاتی ہیں تو وہ آزاد عورتیں ہوتی ہیں جن کو کڈنیپ کر کے لایا جاتا ہے اور بھگا کر کے لایا جاتا ہے اغا کر کے لیا لایا جاتا ہے اور ان کو بیچا خریدا جاتا ہے تو ان سے ان کو بیچنا خریدنا بھی جائز نہیں حرام ہے اور ان سے اپنی انسانی ضرورت اور جنسی ضرورت بھی پوری کرنا صحیح اور درست نہیں ہے وانب نے عمر رضی اللہ تعالی باث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریہ کی تقسیم کیبد اللہ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ بھیجا جس کو شریعت کی اصلاح میں سریہ کہا جاتا ہے سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے یا اس فوجی دستے کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس سے نفیس بذات خود شریک نہ ہوئے ہوں بلکہ اس کا کمانڈر کسی کو بنایا ہو اور ان کو کہیں کسی علاقے میں جو ہے نگرانی کے لیے یا کسی مقابلے کے لیے دشمن سر اٹھا رہا ہو تو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ نج کے جانب بھیجا اور میں اس شریعے اس شریعے میں شامل تھا یہاں نجد سے مراد نزد سے مراد مدینہ کے مشرقی حصے میں جو ریاض وغیرہ کا علاقہ ہے اور نزد اصل میں اونچی زمین کو اونچی زمین کو کہا جاتا ہے اور یہ نزد بہت سارے ملکوں میں عراق میں بھی نزد ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی نزد ہے تو یہاں پر جو جزیرہ عرب کے اندر موجود نزد تھا جو حجاز کے قریب تھا اس کی طرف بھیجا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی بیانما فرما بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں شریک تھا فلانچہ بہت سارے اونٹ ان کو مال غلیبت کے طور پر ملے چنانچہ ان کا حصہ ہر ہر شریک سریا کو جو حصہ ملا اونٹوں کا وہ بارہ بارہ اونٹ تھے بارہ بارہ اونٹ ہر مجاہد کے حصے میں آئے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفلی طور پر بھی ایک ایک اونٹ دیا نفلی طور پر یعنی ایک تو حصہ ان کا آتا تھا اور باقی کچھ زائد بھی ان کو دیا تو ایسا کر سکتے ہیں کہ مال غنیمت کا جو ان کا متعینہ مقررہ حصہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے جیسے خمس وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا جاتا تھا مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا جاتا تھا تو اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے دیا ہو وعنه اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رابع عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھوڑے والے مجاہد کو گھوڑے کے لیے دو حصہ دیا اور پیدل کے لیے پیدل جہاز کرنے والے کے لیے ایک حصہ دیا گھوڑے کو دو حصہ دیا اور جو پیدل تھا اس کو ایک حصہ دیا یہ اتفاق آئے روایت ہے چونکہ گھوڑے کو پالنے میں خرچ آتا ہے قیمت اس کی ہوتی ہے اس پر محنت لگتی ہے اور گھوڑے پر آدمی جہاد کرتا ہے تو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خدمت بھی انجام دیتا ہے ترنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع سے گھوڑے کے دو حصے مقرر کیے اور نیچے روایت آ رہی ہے باؤت کی سورن و باؤت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے لیے اور اس کے گھوڑے کے لیے تین حصے مقرر کیے دو گھوڑے کے لیے ایک آدمی کے لیے اور ان کے مقابلے میں گھوڑ سوار کے مقابلے میں جو پیدل جو جہاد کر رہا ہے اس کو ایک حصہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وان ماں نبن عزید یزید رضی اللہ تعالی عنہ سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بادل احمد بابو داود تحاوی یہ حدیث صحیح حدیث ہے مانبن عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نفلی یعنی زائد مجاہدین کو نہیں دیا جائے گا مگر خمس کے, بعد خمس کے بعد زائد دیا جائے گا یعنی کہ خمس سے پہلے اور بعد دونوں بھی دیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ, لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے لیکن خم سے نکالے جانے کے بعد ہونا چاہیے دینا لینا ہونا چاہیے جی یہیں تک آج کا درس روکتے ہیں انشاءاللہ تبارک اللہ اتبارک اگلے ہفتے درس کو مکمل کیا جائے گا کتاب الجہاد کی سے اگلے ہفتے انشاءاللہ تبارک اللہ اخبار ختم ہو جائیں گی اور پھر کتاب الاطمہ وغیرہ کیا بھائی ان انشاءاللہ اللہ تھوڑا سا اور حصہ رہ گیا ہے اللہ تبارک اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ سیکھنے سکھانے دوسروں تک پہنچانے توفیق کو فرمائے عمل کی بھی توفیق دے توقیقل عالمی صلی اللہ عرا محمد علیہ و وسلم السلام علیکم اللہ علیکم